جی آواز آ رہی جی, جی. اللہ سے دعا خیر خیریت سے ہوں گے ان شاء, ہے, ہے شاء یہ ہمارا سبق چل رہا تھا باب الزور میں اور اس میں غالبا ہم ثانی سے سبق شروع کریں گے تین سو سات نمبر سفح ہے صفہ نمبر تین سو سات حدیث حضرت عائشہ الرحیم الفصل عن رضی اللہ, تعالی عنہ قالت, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا کفارت ہو کفارت المین روا اس <وَالنسائی> حدیث میں دو مسئلوں کی طرف اشارہ کیا ایک تو یہ کہ معصیت میں نظر شمار نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر نظر شمار ہو اور نظر کا کفارہ دینا ہو تو پھر کیسے دیں گے کتنا دیں گے اس کا معیار کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا کفارہ کفارت الیمین ہے کتنا یمین کا کفارہ ہے وہی کفارہ کس کا ہے نظر کا بھی ہے یہ امام اور انفا رحم اللہ کا کیا ہے یہ دلیل ہے یہ حدیث اور یہ امام شافی رحم اللہ کی یہ حادیث کیا ہے خلاف ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس میں یہ ہے اگر کوئی آدمی کیونکہ امام شافی رحم اللہ کے ہاں کفارہ ہے نہیں نظر معصیت کا لیکن کہتا کہتے ہیں نظر معصیت بھی ہے تو اس کا بھی احتیاط کفارہ دیا جائے اور اس کا کفارہ کفارہ کس کا ہے یمین کا ہے اور کفارہ یمین کو کانا کھلانا ہے یا ان کو کسبت دینا ہے یا خلاب آزاد کرنا ہے اگر غریب آدمی ہے تو اس کے یقین دن روزے رکھنے رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ و من نظر نظر عبد الباس رضی اللہ تعالیٰ ہماری روایت فرماتے ہیں کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جس آدمی نے نظر مانی اور نظر کیا کوئی چیز لیکن نظرا لم ہی ایسا نظر جس کا نام نہیں لیا اس نے اس کو متعین نہیں کیا مطلقا نظر مان لیا تو اس کا کفارہ بھی کفار یمین ہوگا ومن نظر نظر معاشیت جس آدمی نے نظر مان لی لیکن وہ نظر, نظر معاشیت کی ہے کفار کفار بھی یہ اخناف کا قول و من نظر نظر نظر مانی ایسی نظر جس کی طاقت نہیں رکھتا ادا کرنے کا تو کفارت ہو کفارت یمین احتیاط یہ بھی ہے کہ اس کا کفارے یہ اخناف کا نظر ہے ومن نظر نظر عطا جس آدمی نے نظر مانی جس کی طاقت رکھتا ہے پھل یسی بی تو اس کو چاہیے کہ وہ پورا کر لے وفا سے ہے پھل یف بی تو چاہیے کہ اس کو پورا کر لے یعنی پورا کرنا اس نظر کا اس پر لازم ہے اگر پورا نہیں کیا تو اس کا بھی کفارہ کفار کا دیا جائے گا تو بہتر ہے کہ اس کو کفارہ پورا کر لے طاقت والا بھی ہے طاقت رکھتا ہے اس کو عطا کرنے کا اور ساتھ ساتھ وہ معاشت بھی نہیں ہے تو پھر اس کو پورا کر لیں مثلا ایک آدمی نے کیا کیا نظر مان لیا طاقت رکھتا ہے کہ میں نے اس سال رمضان میں کیا کرنا ہے نظر مان لیا کہ میں عمرہ کروں گا اور ٹکٹ کے پیسے سب کچھ ہے اور یہ معاشیت بھی نہیں ہے تو لہٰذا وہ کیا کرے وہ نظر کو پورا کر رہے وقف ابن عباس لوگوں نے, نے اس حدیث کو موقوف قرار ہے کس پر رسول یعنی ابن عباس پر یہ رسول تک نہیں پہنچا یا موقوف ہو جاتے موقوف کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صابت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے نظر مان ہاں جی وہ نظر یہ تھا کہ یہ نہر کرے گا یعنی ایبل کو ایبل سے مراد اونٹ ہے اونٹوں کا نہر کرے گا کس میں بے بوانہ مقام میں کیونکہ مکمے ہے فاتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یا رسول اللہ میں نے اس طرح نظر مانی ہے کہ بوانا مقام پہ میں اونٹ ذبح کروں گا اور نہر کروں گا گوشت کے لاؤں گا لوگ اپنی نظر کے بارے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ نظر میں نے مانی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل کانفن کیا اس علاقے میں اس زمانے میں بت وغیرہ کچھ تھا کیا نظر مانی شاید کی نظر لے غیر اللہ نہ مانی ہو اس نے کہ میں وہاں نظر کروں گا فلان بت کے نام پر اور وہاں کیا کروں گا نہر کروں گا بتوں کو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا اہلی مکہ مشرقین ایسے ہی کرتے تھے بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے اور وہ لوگوں کو دیتے تھے کہ اس بت کے نام پہ اس بت کے نام پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحقیق کی اس سے کہ اس وقت جب تم نے نظر مانی تھی اس بوانہ مقام میں کوئی بت وغیرہ تھا اوسانی جاہلیت سے یو عبد کی عبادت کی جاتی تھی قالوا یعنی لوگوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس आदमी کے نظر کوئی نظر لے غیر اللہ نہ ہو۔ قالوا صحابہ نے فرمایا لا. نہیں اس وقت تو کوئی بت وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ قال فهل كان فيها عيد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد. کہ کیا اس علاقے میں اس زمانے جاہلیت میں کوئی عید منائی جاتی تھی کوئی عرس وغیرہ اس علاقے میں کسی مناسبت سے کوئی عرس وغیرہ تو مناقد نہیں کیا جاتا تھا. یا کوئی عرس تو نہیں مناتے تھے لوگ من ان کے عرسوں میں سے ان کے آیات میں سے عیدوں میں سے جو کہ زمانے جاہلیت میں لوگ منایا کرتے تھے قالو لا صحابہ نے فرمایا کہ نہیں بوانہ مقام میں ایسا بھی کوئی عرص وغیرہ یا عید کسی نے نہیں منائی زمانے جاہلیت والی اس کے بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ لکھا پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کرو جب پتہ چلا کہ نظر اس کا نظر غیر اللہ نہیں ہے کوئی رواج کے سلسلے میں نہیں ہے تو یہ نظر کیا ہے ایک اچھی بات ہے معصیت بھی نہیں ہے اونٹ ذبح کرے گا نہر کرے گا تو لوگوں کو کوش گا خیرات ہو جائے گا اس کا تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نظر معصیت نہیں بن رہی تو لہذا تم اس اپنی نظر کو پوری کر لیں وفا نظر معاشیت کیوں کیونکہ پورا نہیں کیا جاتا اس نظر کو جو کہ معصیت اللہ میں ہو جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی اور تم نے نظر مانی اور اس نظر پورا کرنے میں اللہ کی معاشیت ہو تو اس نظر کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ احسن یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اس میں کیا نہیں ہے وہ نظر میں وفا نہیں ہے بلا فیما نہ یملی کوئلہ آدم اور نہ اس نظر کا پورا کرنا وہ ضروری ہے یا اس میں کوئی پورا کرنا لازمی ہے جس میں انسان اس کا مالک نہ ہو انسان کی ملکیت میں وہ نہ ہو اختیار میں نہ ہو ایسے غیر اختیاری چیز آپ نے اپنے اوپر نظر مانی آپ نے نظر مانی کہ میں ساتویں آسمان پہ چڑھوں گا ہاں جی یہ کیا ہے یہ نظر اس غیر استطاعت یہ ہے آپ استطاعت اس کی نہیں رکھتے یا ہسو استطاعت سے اوپر آپ نے نظر مانی اپنے اوپر. اس کو پورا کرنے کی کیا نہیں ہے یعنی تو میں لازم نہیں ہے کہ اس کو پورا کر رہے بلکہ اس میں یہ ہے کہ انسان تو اس کا کفارہ دے دے تاکہ آئندہ اس طرح کوئی غلطی نہ کرے احناف کفارے کا قائل ہے لیکن شوافی نہیں ابو داود وَعن عمر شعیب انا انا رسول بن شاعر اپنے والد سے وہ اپنے والد سے یعنی جو اس کا دادا بنا اس سے یہ روایت چلی آ رہی ہے فرماتے ہیں کہ ایک عورت مسئلے پوچھنے آئی اور مسئلہ پوچھا اور فرمانے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی نظر تو بے شک میں نے نظر مانی ہے تمہارے سر پر میں دف بجاؤں یہ کیوں اس عورت نے نظر مانی ہوا یہ تھا کہ کسی غزبے سے رسول اللہ اللہ سلام واپس لوٹے اور اس عورت کو اطلاع ہوئی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم آ رہے لیکن الحمدللہ سالم آ رہے غالب آ رہے اس غزبے میں کوئی شہید نہیں ہوا زخمی نہیں ہوا بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحت کے ساتھ آ رہے تو زیادہ خوشی کے مارے اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ میں نے تو نظر مانی تھی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں واپس سالم غالم لٹا دے تو میں آپ کے سر کے اوپر دف ماروں گی خوشی منانے کے لیے سرور کے ظاہر کرنے کے لیے یہ اللہ سے میں نے واضح کیا تھا یا رسول اللہ کیا کروں ابھی دف بجانا یہ تو ایک کیا ہے مباح عمل ہے تو لہذا اس میں اتنے ممالیات نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت سے کیا کہا جی ٹھیک ہے آپ نے اللہ سے عبادت کیا تھا دف بجانے کا کالا او فیب نظر کا نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنی نظر پوری کر لو رجاؤ دف اپنا جو ہے نا خوشی کا کیا کرو اس ہاتھ کو روا ہو بدا یہ لوگوں کی کیا ہوتی تھی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت ہوتی تھی اس سے یہ لازم نہیں آتا ہاں جی یہ دلیل ہے کہ یہ نظر بالمباح ہے کیونکہ دف بجانا یہ مباح ہے یعنی من جملہ اور نظر بت اگرچہ دف بجانا یہ قربات میں سے نہیں ہے عبادت میں سے نہیں ہے کہ وہ ناظر پر کیا ہو جائے واجب ہو جائے ٹھیک ہے نظر بالمباح نے کیا تو یہ دف بجانا بھی مباح ہے اور اس کا پورا کرنا یہ بھی مباحت میں سے لازم نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا کرنے کا بتایا کہ آپ پورا کر لوں تاکہ آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے وہ کیا ہے اظہار فرح ہے اظہار سرور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پر سالم اور غان وا گیا اور اللہ نے اس کو کامیابی دی دشمنوں پر تو اس عورت کو اس پہ خوشی ہو رہی ہے تو اس کو کر کرنے یہ خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچاؤ دب بجاؤ بس اس نے اپنا شوق پورا کر لیا دو تین دفعہ دب دب دب دب ہوگا بس چلو جی کام ہوں گے نبی کریس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا کیونکہ یہ معصیت نہیں تھی معصیت ہوتی ترسل وسلم دیتی روا ہوا بداسا حالت یہ بھی کہا کہ نظر تو اندان کزا و کضا باقی باتیں دب بجاؤ یعنی بلکہ کہا تھا کہ میں ذبح کروں کسی جانور کو گوشت لانے کے لیے لوگوں کے اوپر مکان جہلی اس کے بجائے کہ یہ کہتی کہ جاہلیت جاہدیت ذبح کرتے تھا زمان جاہلیت نے ذبح تو کیا ہوتی تھی نظر لے اللہ کے لیے ہوتی لیکن یہ نظر للہ ہے اقالح بالکل مکان وسن کبھی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر آپ نے یہ نظر مانی تھی کہ میں آپ فلان جگہ پہ ذبح کروں گی تو اس جگہ پہ صحابہ سے پوچھا کہ اس میں کوئی بت زمان جاہلیت کو ہوتا تھا جس کی عبادت کی جاتی لَا اس عورت نے کہا کہ یار وہاں تو کوئی بت نہیں ہے جس جگہ تو میں نے ذبح کرنے کے لیے متعین کیا <تصفح> پھر پوچھا قالحل کا نفی عید آیا کیا وہاں کوئی جشن وغیرہ تم کی زمانے جاہلت میں نہیں منایا جاتا کہ آپ بھی یہ جشن ملانے کے پر دوبارہ کوشش کر رہی ہے قالت لا عورت نے کہا کہ نہیں ایسی بات کوئی نہیں ہے قال اوفی بنظر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ پر نظر فی المحصیت نہیں ہے فی محصیت اللہ نہیں ہے لہذا اس نظر کو تم کیا کرو کورا کر لو وعن ابی لباوہ یہ ابو لباوہ رفاع ابن عبد المندر الانصاری ہے ن جی یہ نقبہ میں سے تھے. نقبہ نقیب کو کہتے ہیں یعنی جو نمائندے ہوتے ہیں یہ انصار کا نمائندہ تھا ابو الباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا من انہ جور قومی میرے توحفے میں سے یہ ہے کہ میں اپنے قوم کا جو گھر ہے وہاں سے میں فرار کروں جس پہ شیطان غالب ہے اور اس میں گناہ ہوتی ہے تو میں وہاں سے بات جاؤں کیونکہ اس کا تعلق یہودی بنی قورزے میں سے تھا اور ان کے سارے کے سارے اموال وغیرہ انہی کے ہاتھ میں تھا تو جب نبی کریم صاحب نے وہاں محاصرہ کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا بنو رضا سے کہ ابو الباب کو بھیجے تاکہ ان سے ہم مشورہ کریں تو تو ان لوگوں نے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سلینڈر کریں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نازل ہو جاؤ اتراؤ کھیلا کو چھوڑ دو ہمارے پاس آؤ اس نے کہا بالکل اس نے اشارہ کیا اپنے حلق کی طرف کہ آپ مجھے ذبح کریں گے یا نبی علیہ وسلم نے کہا کہ اشارہ کر دیا کہ تم ذبح کیے جاؤ گے پھر اس بات پہ نبی سے خوف محسوس ہوئی تو مسجد کے کسی ستون کے ساتھ جا کے وہ بیٹھ گیا اور اس نے نظر یہ میا کہ میں کچھ نہیں سکوں گا یہاں تک کہ اللہ میرا توبہ قبول نہ کرے سات دن تک اسی طرح رہا پھر اللہ نے اس کا توبہ قبول کیا اور یہ کہا گیا آپ رکھا تھا مسجد کے ستون کے پر. کسی نے کہا کہ آپ کا توبہ قبول ہو گیا اب اپنے آپ کو اب ہمیں بتائیں آپ کو چھوڑ دیں رسی کھول دیں اس نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے نا جی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے اپنے ہاتھ مبارک سے ٹھیک ہے نا جی تب میں رسی کو ہاتھ لگانے دوں گا ورنہ اور کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کولا وہ کہتے چلو رسول اللہ میرا توبہ یہ بھی ہے کہ میں اپنے قوم کا دار چھوڑ دوں گا اللہ کی دم جس میں مجھ سے گزراہے وہاں اور دوسری بات وہ خالیا اللہ صدقہ میں اپنے مال میں سے سب مال کو اللہ کے راہ میں نکال دوں گا صدقے کے طور پہ صدقہ کروں گا نبی صلی اللہ یہ بھی کہ فرمایا جان کا کافی ہے تو تم صدقے میں دے دو باقی مال کیا کرو اپنے پاس رکھو اس کے تین حصے بناؤ دو حصے اپنے لیے رکھو اور ایک حصہ کیا کرو صدقہ کرو کیونکہ سارا مال صدقہ کرو گے <تصفح> تم بھی فقیر ہو جاؤ گے غریب ہو جاؤ گے کل کو کسی کو ہاتھ پلانا پڑے گا بیک مانگو گے تو لہٰذا یہ نہ کرو شریعت یہ کہتی ہے جو مال تمہارے پاس ہے تو وہ اتنا خرچ کرو کہ آپ کا بھی گزارا چل جائے اور سن اس, اس میں سے دے دو یہ کافی ہے روا رضی جیسے کہ حضرت کا مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ توبے کے بدلے میں اگر یا اس کی خوشی میں تم اپنے مال کو صدقہ کرنا چاہتے ہو تو پھر سارا نہ کرو کچھ رکھو اپنے لیے اس نے کہا کہ یار میں وہی حصہ رکھنا چاہتا ہوں جو خیبر نے مجھے ملا تھا باقی جو مجیلے میں میرے کیا ہے باغات ہے یا حصے ہیں اس سب کے سب اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں کبھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورت اچھا کیا اس لحاظ سے جب کوئی آدمی مشورت طلب کریں تو اس کو اچھا مشورہ دینا چاہیے تاکہ اس بیچارے کا نقصان بھی نہ ہو کبھی انسان نہیں سمجھتا زیادہ جذبات میں آتا ہے تو سب کچھ دینے کے لیے کیا ہو جاتا ہے تیار ہوتا ہے تو لہٰذا اس کی جذبات کی قدر کرے اپنی جگہ پہ لیکن اس کو صحیح مشورہ دے تاکہ کل کو اس کو پریشانی بھی نہ ہوتے آدمی کے دن کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے فقار یا رسول اللہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نظر میں نے اللہ کے لیے نظر مانی یہ بات انفتح اللہ علیہ کا مکہ اگر اللہ نے تمہارے لیے مکہ فتح کیا تمہارے ہاتھوں سے اور میں نے نظر یہ مانی ان فی بیت المقدس کہ میں نماز پڑھوں جا کے بیت المقدس میں بیت المقدس کہاں ہے وہ جا کے فلسطین میں اور مکہ مکہ میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے بیت المقدس یہ قبلہ والا ہے اور جو مسلمانوں کا قبلہ ہے وہ البیت اللہ ہے تو اللہ نے جب مرکف فتح کروایا تو یہ وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ نظر مانی تھی کہ میں, بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھوں رکاتیں دو رکھاتے ہونا رسول اللہ وسلم نے فرمایا تو اس کے وجہ کے بیت المقدس میں جاؤ تو ادھر آ کے خان میں پڑھو حرم میں نماز پڑھو دو رکھاتے یہاں پڑھو ثم آد علی پھر اس آدمی نے یہ سوال لٹا دیا دوبارہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نہیں میں نے تو نظر یہ مانی تھی کہ میں بیت المقدس میں دو رکعت پڑوں گا فقال فقال ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے ادری مزر حرام میں مکہ میں دو رکعتیں پڑھو تم علی پھر اس نے پھر یہ سوال لٹایا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے نظر میں تو بیت المقدس کا نام لیا آپ کہتے کہ مکہ میں پڑھو پھر سوال کیا اس نے شان کام نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ٹھیک ہے پھر اپنی مرضی کر لو ایزن اس وقت مطلب یہ ہے کہ میری بات نہیں مان رہے اے اے اے میں کہہ رہا ہوں کہ بیت المقدس تو کی قبلہ نہیں رہا اس سے تقدس بیت اللہ کا زیادہ ہے ادھر پڑھو تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے بیت المقدس کا نام لیا یہاں تمہارا دل نہیں مطمئن تو لحاظ اپنی مرضی کر لو پھر جاؤ بیت المقدس پہنچ جاؤ بندوبست کرو سفر کا وہاں جا کے کیا دو پڑھو زور کی تسلی ہو رہی ہے وہی کرو پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان اخت اقبط ابن معاشیتاً ابن عباس فرماتے ہیں کہ اقبا ابن عامر کی بہن تھی اس نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے معاشیت پیدل جا کر یہ نظر مانی تھی اس نے لیکن ابھی اس وقت اس کی حالت یہ ہے کہ وہ انداز وہ طاقت،, طاقت نہیں رکھتی مطلب ابھی کیا ہے یا بیمار ہے یا بوری ہو چکی ہے ابھی پیدل جا کر کر حج نہیں کر سکتی نظر مانا ہے پیدل جانے کا تو کیا کرے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان اللہ لغنی ان ان مشی کا اللہ جانو بے شک بے پرواہ ہے حاجت مند نہیں ہے آپ کے بہن کا پیدل چلنے کے اگر آپ کے بہن پیدل چلے سوار ہو کر چلے اللہ اس سے مسلم ہے اللہ کو, کو کوئی حاجت نہیں ہے ٹھیک ہے نی آپ کی بہن پیدل نہیں جا سکتی نظر مالی تو سوار ہو کے جائیں لہذا یہ کیا ہے اللہ رب العزت اس چیز کا محتاج نہیں ہے تو چاہیے کہ پھل کب آپ کی بہن سوار ہو جائے اور سواری پر جا کے حج کرے بل تو بدنتن اور وہاں بطور حجیاں پیش کرے بدنا بدنا بطور حجیہ کیوں پیش کرے اگر اس نے حج تمتو کیا تو یہ دمی شکر ہے اگر اس نے حج کیران کر دیا تو یہ کیا ہے یہ بدنا پیش کرنا یہ واجب روا ہو بداود ودار باؤت عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو دیا نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ سوار ہو کے جائے اور کیا کرے حج کرے اور وہاں حدی پیش کرے کس کا سبق صلی اللہ علیہ ان اللہ کا شیعہ اللہ تان کچھ نہیں بنانا چاہتا آپ کی بہن کی مشقت سے کوئی چیز اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی بہن کو مشقت دے دے چل نہیں سکتی پیدل جانا پڑے گا تو اللہ اس سے کچھ اچار ڈالنا چاہتا ہے لحظ باللہ یا کچھ چیز بنانا چاہتا ہے یا اللہ اس کا محتاج ہے نہیں نہیں نہیں اللہ کو کوئی احتیاط نہیں ہے تو لہٰذا اللہ آپ کی بہن کی مشقت سے کچھ نہ بنانا چاہتا ہے نہ اس کا محتاج ہے تم سب لہٰذا کیا کرے پھل تر کو تمہاری بہن سوار ہو جائے سواری پر سوار ہو کر جائے مکہ اور اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے وہ تو کفر یمینا جو قسم اس نے کہی یا نظرمانی اس کا کفارت دے دے پیدل نہیں جا سکتی تو کفارہ دے دے کیا ہوتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح اگلی حدیث ہے عبداللہ ابن مالک سے کہ عقبہ ابن عامر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا تھا اپنی بہن کے بارے میں نظرت انت حج تن غیر مختہ یہ لحظ زیادہ ہے میرے بہن نے نظر مانا جوتیاں کوئی نہیں ہوں گی پاؤں میں ننگے پاؤں غیروختہ اور حج کرے گی بغیر دوپٹے اڑے ہوئے سر ننگا کر کے دوپٹا بھی نہیں ہوگا سر پہ عجیب عجیب زمانہ تھا اس کے ذہن میں آگے بس اس طرح تو عورت کو تو پھر کچھ نہ کچھ دوپٹا رکھنا پڑتا ہے ننگے سر کیسی جائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخر مریحا مروحا سلام نے فرمایا کہ اس کو حکم دے دو بن عامر کی بہن کو کو چاہیے کہ دوپٹا بھی سر پر ڈالے والی ترکب اور جب پیدل جانے کے لیے مشکل ہے ننگے پاؤں کانٹے بھی ہوتے ہیں پتھر بھی لگتے ہیں اس کو چاہیے کہ سواری پر بیٹھ کے چلی جائے اور اس کے بدلے میں جو کفارہ ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس کے تین دن پر روزے رکھے اگر غریب ہے تو روا و ترمیان تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ سے یہ حرکت نہ کرے اگلی حدیث حدیثی ہی پڑھتے ہیں تاکہ فصل پوری ہو جائے بن مسئلہ فرماتے ہیں کہ دو بائی تے انفارمس ان کے درمیان میں میراث کا مسئلہ تھا میراثاحب القسمت ایک نے دوسرے سے تقسیم کا پوچھا فقال قسمت اگر آپ تقسیم کی پوچھتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ مال جو میراث اس کو تقسیم کیا جائے تو کہتا ہے کہ پھر میرا یہ فیصلہ ہے کہ میرا سارا کا سارا مال کس میں ہوگا فیر رتاج القاب یعنی کعبہ شریفہ کے کس میں میں اپنا سارا مال میرا حصہ دوں گا اس کے مسالے میں خانہ کعبے کے خاصے میں دوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہوت جو ہے آپ کے مال سے غنی ہے کیونکہ اللہ کا مال غنی ہوتا ہے تو اس میں صدق دیانا زکا دیانا زکا صدق نہیں لگتے اللہ کا گھر غنی ہے آپ کے مال سے تو لہٰذا جو تم نے قسم اٹھائی ہے نظرمانی کا فرانی یمینی کا تم کفارہ دے دو اپنی یمین سے وہ کل اور اپنے بھائی سے بات کرو کس کی تقسیم کی جو مال تقسیم کی وہ کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے وہ مالی ریاست میں تقسیم کیا جائے جو آپ کا حصہ ہے وہ اپنے پاس رکھو جو اس کا حصہ ہے اس کو دے دو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی یقول کو کیا کہا،, کہا کرتے تھے لا یمین ولا نظر فی ان علی کو یمین تمہاری اوپر نہیں لگتا وہ قسم تمہارا قسم نہیں ہے اور وہ نظر تمہارے لیے نظر نہیں ہے جس میں رب کی معصیت ہو تو یہ تو رب کی معاشیت تم اپنے بھائی کو اس کی وجہ کے راضی کا ناراض کر رہے ہو اس کی تو شریعت حکم نہیں دیتا تو لہٰذا یہ فی معصیت رب ہے نہ تو تمہارا یمین یمین ہے نہ تمہارا نظر نظر ہے بلا فی قطیت رحم اور نظر اور یمین نہیں شمار کیا جاتا خطیوت رحیم میں یعنی رشتے داری توڑنے میں یہ بھی گناہ ہے وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكِ وَرْنَا اس میں نظر اور قسم مانا جاتا ہے جس میں انسان کی استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو، رواہ ہو بدا ہو قصر ثالث ہے انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے اللہ جل شانو ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عمی و وَالسَّلَامُ عَلَى الْمَرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمُونَ